Inna الحمد اللهہ نحمد وونستہینوں ہو وستفرو ہو وستہی و توقللوعلے ونا عضو بالللهہ من سوریان کوہ صات عمللیہ من یہد الللهہ فلا مغہ الل ومن یوب پلاہ دی الل وشر اللہ اللهہ ال اللہ ووح دل شق الله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 أما بعد فأعوذ بالله السميل العليم من السيطان الضديم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا بالفتانی اقتہو قولی آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے جنہوں انس کی جو غایت تخلیق بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے وماخل الدین صلا علیہ عربی تفاصیر کے اندر یعبدون کے ساتھ بریکٹ میں لکھتے ہیں ایفون یعنی یا کا مطلب ہے یارفون اس لیے کہ جانے بغیر عبادت نہیں ہوتی اب ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی فرشتے بھی اللہ نے پیدا کیے ان کو کس لیے پیدا کی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا انسان اور جنوں کا ذکر کیا باقی تمام مخلوق اللہ تعالی نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنا کام کر رہی اسے کام سے تعلق انسان وہ مخلوق ہے کہ جو کام والے کی طرف پلٹ کے دیکھتے اس کے اندر اللہ تعالی نے اس کا جو مائنڈ سیٹ رکھا ہے وہ وہ ہے کہ جو سوچ سکتا ہے یہ سب کچھ آیا کہاں سے اب پانی گائے بھی پیتی ہے بہنس بھی پیتی ہے پرندے بھی پیتے ہیں، مگر وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہاں سے آیا اکٹھا تھا پی ہے انہوں پیاس لگی ہے ضرورت پوری کر لیو لیکن انسان سوچتا ہے یہ کہاں سے آئے موٹی سی بات آسمان سے نازل دلو اب بہت گہرا نہ بھی جائے یہ اٹھتا کہاں سے ہے پھر کن مراحل سے گزر کے آتا ہے تین مراحل سے گزر کے بادل بنتے ہیں پھر اتنے بلندی سے جب یہ گرتا ہے تو پھر کیسے گرتا ہے پھر اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلندی کے لحاظ سے پانچ سو اٹھاون پر آور ہونی چاہیے لیکن وہ کبھی بھی بارہ کلومیٹر پر آور سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا دس سے بارہ کلومیٹر کے درمیان رہتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی شیپ ایسی بنائی گئی ہے کہ رگڑ کی قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس اصول پر انہوں نے پیراشوٹ بنایا ہے اس اصول پر بارش نازل ہو اگر وہ پانچ سو اٹھاون کلومیٹر کی رفتار سے آتی جناب ہمارے کان جھڑ جاتی اب اس میں گہرا نہ بھی جائے انسان لیکن اتنا تو اسے پتا آسمان سے نازل ہو میرا اس میں کوئی بس نہیں میرا اس میں کوئی زور نہیں اتنی بات اس کی سمجھ میں ہے نا جٹ ہے اسے پتا ہے کہ اس میں میرا کوئی زور نہیں جاتا ہے دانے زمین میں دبا دیتا ہے واپس آ کے کہتا ہے جب دعا ختم ہوتی مولوی صاحب ذرا بارش واسطے دعا کرے یہ اسپیشل دعا تھی اسے بھی پتا ہے کہ اب میرا زور ختم ہو گیا کوئی اور ہے جو یہ بین تو انسان کے اندر اللہ تعالی نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ پلٹ کے وہ من علا کی طرف بھی توجہ دیتے عبادت بھی کرتا ہے اس کا حکم ہے لیکن عبادت کے ساتھ عبادت کا حکم دینے والے کی طرف بھی اس کی توجہ ہوتی وہ نعمت کو استعمال کرتا ہے تو نعمت دینے والے سے پیار اسے پیدا ہوتا ہے گائے کو پیار کوئی نہیں پیدا ہوتا اس لیے جن کو اللہ سے پیار نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن یہ پتا نہیں آتا کہاں سے کون دے رہا ہے اور میرا کیا کمال ہے کیا خوبی ہے میرے اندر کیوں دے رہا ان کے بارے میں فرمایا ولہزی نے کا فرو یہ و یا کو لو نا جو لوگ کافر ہیں وہ بھی تمتوں کر رہے ہیں اولاد سے اور سرکوں سے اور بارش سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آکسیجن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تمتاہ تمتو کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں بینیفٹس لے رہے ہیں ان چیزوں کو اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح حیوانات کھاتے ٹل الاح کا کلنام عبل مغل یہ میرے جانور دو ٹانگوں پر چلنے والے کیوں الاح کا ملغافلون یہ غافل آتا کہاں سے کون دیتا ہے اب جب یہ چیزیں انسان سوچتا ہے تو محبت پیدا ہوتی عبادت سے محبت پیدا نہیں ہوتی عبادت جبر کا احساس پیدا کرتی ہے یوٹی لگی دی کریں گے نہیں کریں گے تو جہنم میں پھینک دے گا اس سے جبر کا احساس ہوتا ہے اکراہ کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان غور کرتا ہے تو اس کے اندر احسان کا جذبہ ابھرتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں کیا کروں اس کے نتیجے میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو لطف آتا ہے مزہ اٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مالک تیری مہربانی نے سجدے کی اجازت دی ہے ورنہ دنیا عید والے دن صرف ہاتھ ملانے کے لیے گھنٹوں لائنیں لگاتی ہے پجامے ان کے پسینے میں جو ہے وہ بھیگ جاتے ہیں صرف ہاتھ ملاتے اور پتہ کون جس کو ہاتھ ملایا کون ملا کے چلا گیا وہ ریبوٹ کی طرح ہاتھ آگے کرتے آپ نے ملایا نکلا ہے بس آپ کا رازا راضی ہو گئے ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ایک وہ ہستی ہے جو آپ کے اندر بھی نظر رکھے ہوئے ٹوٹتا ہے دعا کرتا ہے اس کے وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف تو کہتا اشد اللہ الہ الا اللہ الاحد لا شریک اللہ وحش اللہ محمد عبدہ ورسولو اور جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے کتنا تیرے ساتھ تم سے زیادہ تمہارے قریب تو اس کے نتیجے میں اس سوچ کے نتیجے میں لے وہ مجھے پہچانے مجھ سے محبت کریں محبت کے بدلے میں وہ کوئی موقع تلاش کرے ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کسی کا احسان آپ کے ذمہ ہوتا ہے تو آپ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ کے یہاں بچہ ہوا کسی نے آپ کے کوئی ہدیہ دیا اب آپ موقع کی تلاش میں کہ ان کے یہاں بچہ ہو تو آپ لے کے جائیں یا نہیں ہے یہ بات جسے رب سے پیار ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کہاں موقع ملے اور اس ہر سجدے میں رک فجر کی نماز پڑھتا ہے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اس لیے کہ پابندی لگ گئی ہے کہ سورج لو ہونے تک نہیں سجدہ کرنا رکا ہوا جو ہی وہ وقت شروع ہوتا ہے جس میں ہے دور وضو کرتا ہے اور جناب وہ اشراک کے لیے کھڑا ہو جاتا سلاح تو دہا پڑتا ہے وہ تو موقع کی تلاش میں ہے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے محبت کرنے کی اجازت دی ہے محبت کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے اگر وہ پابندی لگا دیتا تو میں کیا کرتا وہ جو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کتھے میر علی کتھے تیری سن گستاخ کی گیتھے جا لڑیں گستاخ ہی ہے نا اپنی قدر پہچانا اس کو دیکھو کس سے پیار کر رہے وہ اسے پتا ہے اس نے ہمیں بنایا پیار ہماری مجبوری اس نے اجازت دی ہے مطالبہ کیا ہے ولہزینشد و حب اللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ آپ اس یا کو دونی میں انسان کی ناؤ کی دونوں قسمیں مرد اور دونوں برابر کی شریکیں اور دونوں کو دونوں سے ایک ہی مطالبہ جتنا تقاضا مرد سے ہے اتنا ہی تقاضا عورت سے بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور قرآن حکیم نے جہاں بھی یا ایو اللہ منو کے ساتھ حکم دیا اس میں عورتیں آٹومیٹکلی شامل ہیں اس میں یا ای المومنات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایمان لانے والوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ورنہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایمان والوں کو اللہ نے کہا جا کم تم صلاف فخل کا بین یہ تو مردوں کو کم دیا وضو کرو ہمیں تھوڑے دیے مومنات کو کہا نہیں انہوں نے کہا ایمان والو ایمان والیو تو نہیں گا یا من کو مسیام ایمان والو تم پر روزے فرض کیں گے تو یہ تو مردوں پر فرض ہے نا ہمارے اوپر تو فرض ہے ایمان والیوں تو نہیں کا ایمان والوں کا ہے جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں یا یادینامانو کہہ کہ کے اس میں عورتیں اٹومیٹیکلی شامل قرآن حکیم نے پہلی دفعہ اسلوب اختیار کیا یا ایوہ الناس اے نو انسانیت مرد اور عورت دونوں جو انسان کہلاتی بندگی کرو اپنے رب اس سے پہلے کسی کتاب میں یاس یا کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ وہ لوگ ناس کے لیے آئی نہیں اپنی قوم کے لیے آئے تھے یا قومی یا قومی یا کہ سورہ اور میں دیکھ رہے ہیں نبیوں کی دعوت میں یا قومی یا قوم اس سے آگے بات بڑی نہیں پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایوہ الناس اور عورت کو برابری کا حق دیا کہ تم بھی انسان ان کے یہاں اس وقت جو مسق شدہ کتابیں موجود ہیں یہود کے یہاں سارا کے یہاں ہندوؤں کے یہاں وہاں عورت کو زیرو مخلوق نہیں مانا گیا یہ اس لیے ہے کہ تمہاری خدمت کرے انسان نہیں ہے یہ انسان آدم تھے روح اللہ نے آدم میں پھونکی تھی زی رو آدم ہے میل ہے فی میل اس کی تسکین کے لیے بھیجی گئی ٹو کنسول ہم نہیں تسلیم کر ان کے یہاں عورت اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اسے دکان پر کھڑا کر دیں گے گاگ زیادہ آئیں اسے سیکٹری بنا لیں گے گاگ زیادہ پھنسے جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ بائر ڈمیز پلاسٹر کی اور پلاسٹر آف پیرس کی بنا کے کھڑی کر دیتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ زندہ اندر کھڑی کر لیتا ہے بس اس کا فنکشن اتنا ہی ہے کہ گاہکوں کو اٹریکٹ کرے پہلی دفعہ قرآن نے یہ بتایا دعویٰ کیا کہ نئی عورت بھی برابر کی انسان ہے اور وہ جو کمائی کرتی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی یہ نہیں کہا کہ مرد فجر کی دو پڑے اور عورتیں چار پڑا کریں ان کی عبادت آدی ہے نہیں یہ نہیں فرمایا کہ مرد تیس روزے رکھا کریں اور عورت جو ہے وہ ساٹھ روزے رکھا کریں زکات مرد پر ڈھائی پرسینٹ اور عورت پر, پر پانچ پرسنٹ نہیں نے حج مرد پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے عورت پر دو دفعہ فرض ہے نہیں عبادت میں برابر کی شریق اور برابر کا اجر دیا جائے گا وہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں عورت پر بڑا بدترین دور گزرا اور اس کا جو کلائمیکس تھا وہ وہ دور تھا جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دا. بدترین دور عورت جائیداد بن گئی بیچنے اور خریدنے کے جوئے پہ شرطیں لگتی تھیں عورت سو سو دو دو سو بیویاں رکھی پیسے پاس نہیں ہے کہا چلو بھائی وہ باہر کھڑا جاؤ اس کے ساتھ میں ہار آیا ہوں تو جائیداد تقسیم ہوتی بیٹوں میں زمین تقسیم ہوتی باغ تقسیم ہوتے اونٹ تقسیم ہوتے بکریاں تقسیم ہوتی اس کے بعد باری آتی اس کی بیویوں کی پانچ بیٹے ہیں پچاس بیویاں ہیں تو دس دس بیٹے تقسیم کر لیتے خوبصورتی پہ یا جوانی پہ یا عمر پہ کوئی اعتراض ہوتا تو پاس کر لیا جاتا تھا. بیٹا ماں کا وارث بنتا تھا باپ کے بعد بیٹا ماں کو اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا تقسیم ہو جاتی عورت اس مقام پر تھی کہ جو لوگ غیرتمانے تھے ہم دیکھے نا بچیوں کو دفن کرنے والوں کو ہم کنڈیم تو کرتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ انسان تو وہ بھی تھے نا بچی سے پیار تو ان کو بھی تھا کیا وجہ تھی کہ ایک آدمی اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں مارنے پر تیار ہو جاتا عورت کی جو حالت تھی اس میں کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری بچی عورت بنے اور اس حجاب سے گزرے جس سے عورتیں گزر رہی لہذا وہ اپنے ہاتھوں مار دیتا تھا. اب بھی جب عورت کہ حالات برے ہوں تو ماں کہتی ہوں میں نے بچپن میں اس کا گلا کیوں نہیں دبا دیا آپ بھی جو پانچ پانچ سات سات بچے مار دیتے ہیں یا مار دیتی ہیں ہم نے بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیا کیا وجہ ہے لاد تو ان کی بھی ہے نا اولاد سے پیار تو سب کو ہوتا ہے دو دن سے بچے فاقے سے ہیں ماں نے جناب زہر دے کے ان کو بھی دے کے مر گئی ہے، خود بھی مر گئی کس عذاب سے گزری ہے؟ تو ذرا ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں مارتے تھے اسلام نے پہلی دفعہ ان کو یہ اعزاز دیا کہ عورت برابر کی انسان ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی مکلف ہے ہمارے یہاں ہم بڑا پروف ہوتا ہے کہ جی وہ عورت کے حقوق قرآن حکیم جہاں عورت کو لے گیا اور اسلام جہاں عورت کو لے گیا آج میں پڑھ رہا تھا الفاروق جو انگلش کا اس میں لکھا ہے ویسٹرن یہ غالبن کس قسط جو عورتیں مسلمان ہوئی یورپ میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو اسلام کی کس چیز نے اٹریکٹ کیا ہے وہاں تو عورت کو برقع کروایا جاتا ہے وہاں تو عورت پہ یہ ہے یہ ہے انہوں نے کہا یہی چیزیں تو ہمیں چاہیے یہ ہمارا تحفظ ہے یہ ہماری اہمیت کو بڑھاتا ہے آدمی اسی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے بہرحال اسلام نے عورت کی انسانیت کو تسلیم کی برابر کے حقوق دیے جب مسلمانوں نے ہجرت حبشا کی تو اسی بیاسی آدمی تھے العاص اور ربیعہ دو آدمی گئے نجاشی کے پاس کیونکہ یہ سفرا کا کام کرتے رہتے تھے اور نجاشی سے ان کی ذاتی دوستی بھی تھی تاکہ ان لوگوں کو واپس لے کے جا کے ان سے کہا کہ یہ کچھ نادان لوگ ہیں اپنے دین سے پھر گئے یہاں آ گئے. پہلے انہوں نے ان کے جو پادری بتریق تھے ان کو انہوں نے وہ توحفے وغیرہ دے کے اپنے ساتھ میں لا لیا تھا کہ کل جب دربار میں بات ہو تو آپ ذرا ہماری فیور میں بات کریں وہاں پہ اور جب انہوں نے تسلی کروا دی کہ ہم بالکل مطالبہ کریں گے بادشاہ سے کہ آپ کے ساتھ بھیج دے تو پھر وہ بادشاہ کے دربار میں آئے اسے بھی توحفے پیش کیے اور اس کے بعد مطالبہ رکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑی بے انصافی ہوگی اگر میں ان سے نہ بات کروں اور ان سے پوچھوں نہ کہ کیا معاملہ بلوا لیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے گئے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے اس میں انہوں نے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہماری پہلے صورتحال حال یہ تھی اور ایک نبی اللہ نے ہمارے اندر مبوس کیا جس نے ہمیں یہ، یہ،, یہ،, یہ یہ تعلیمات دی ان تعلیمات میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت بھی انسان ہے اور برابر کی مکلف ہے. تمہارے برابر کی انسان ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ذہنی حالت کیا تھی کہ ربیا کا بے اختیار کا کا نکل گیا بادشاہ کے دربار میں یعنی وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا دربار کے آداب بھول گیا کہ جی اور سنو جی عورت بھی برابر کی انسان ہے اور برابر ہے مرد کی جو ہماری جائیداد ہے جسے ہم بیچتے ہیں جسے ہم تقسیم کرتے ہیں یہ ہیں کہ وہ ہمارے برابر ہے ان کی بےوقوفی کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی بات وہ کافی بے اختیار کا کا نکل گیا اس کو استحجہ جی یہ بھی سنو کہ عورت بھی برابر ہو گئی یہ مقام ہے عورت اسلام اسے اٹھا کے لے کے قرآن حکیم ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام رستے میں جا رہے تھے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آگے بتایا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا انچا میرون کا لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں لے تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے فاخر الجن کا مینا ناسہ آپ نکل بھاگے میں آپ کا خیر خواہ میرے اوپر آپ ٹرسٹ کریں میری خبر کے اوپر آپ نکل وہیں سے نکل لی نہ پاس پیسے ہیں نہ پاس فالتو کپڑے ہیں نہ کوئی زیادہ راہ ہے بس نکل پڑے ہیں وہ ایک طرف منہ کر کے کہ وہ جو دو مصر کی بارڈر ہے اسے باہر نکل چلتے, چلتے چلتے چلتے چلتے وہ مصر کی حدود کراس کر کے اب انہوں نے اپنی لگام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا اپنی ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دیا اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ میرا رب جہاں بھی مجھے لے جائے مجھے تو کوئی پتا نہیں فخارا جامن ہاں خا قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت لمذين قال عسا ربي يهديني سوا مجھے میرا رب ہی سیدھا راستہ دکھائے گا میرے پاس تو گائیڈ بھی کوئی نہیں ہے اسباب نہیں اللہ تعالی لے گیا مدین کی بستی پہ, پہ پہنچے تو سب سے پہلے جہاں ان کے کنویں تھے وہاں وہ گئے جہاں وہ پانی پلاتے ما امدین وہاں دے کا مجمع لگا وہ لوگ پانی پلاتے دو عورتیں انہوں نے دیکھی ایک طرف درخت کے نیچے وہ کھڑی ہیں ایک طرف ہو کے مجمع میں تو انہیں بڑا تجب ہوا بھائی عورتوں کا کیا کام گئے جا کے جو مختصر ترین الفاظ تھے ان میں اپنا مدعا مکمل کیا اور ان سے ما خطبکما آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے جا کے یعنی کہ صباح القیر کے حالوں کی گڈ مارننگ صحت کیسی ہے یو مختصر ترین گفتگو یہ وہ بات ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا وہ کل نہ اپنی بات کو مختصر سے مختصر رکھو جتنی ضروری ہے اتنی بات کرو اگر عورت کو مرد سے بات کرنی پڑ بھی جائے تو جتنی بات ضروری ہے اتنی کی جائے اور اگر مرد کو غیر عورت سے بات کرنی پڑ گئی ہے تو جتنی بات ضروری ہے کم سے کم جس میں مدہ ادا ہو جائے اتنی کرنی چاہیے بات کو چسکے لینے کے لیے تول نہیں دینا چاہیے فرمایا مایا ماں کو ماں تمہاری کیا مسئلہ کہ انہوں نے کہا جی جب تک یہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں رائی کی جمع رہا کالتا لا نس کی حتا یس اسدار ہوتا ہے کسی کا صادر ہو جانا چل پڑنا جب تک یہ لوگ یہاں سے چلے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اس میں تو یہ بات بتائے گی کہ عورت کا کام مردوں میں گھس کے کام کرنا نہیں ہے بلکہ اگر ضرورت پڑی عورت کو نکلنے کی بھی تو وہ انتظار کرے گی وہ مرد نکلنے اور وہ اپنا کام اگر عورت کے بغیر کوئی ادارے نہیں چل سکتے تو اس کے لیے بینکنگ الگ کی جا سکتی ہے ہاسپٹل الگ کیے جا سکتے ہیں پولیس اسٹیشن الگ کیے جا سکتے ہیں الگ سے رکھے کام لیا جا سکتے ہیں۔ وہ حالت اضطرار میں باہر نکلی ہے نا اب دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی آپ کے یہاں کوئی مرد نہیں ہے ان کا ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے اور باپ بوڑھا ہے انہوں نے بھی مختصر بات رکھی بھائیوں کی بات ہی نہیں کی وہ ابو نہ شیخ کبیر ہمارا باپ بوڑھا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہماری شادیاں بھی کوئی نہیں ہوئی ہمارے شوہر کوئی نہیں ہیں جو یہ کام کرتے اور بھائی بھی کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرتے ایک باپ ہے وہ بوڑھا ہے انہوں نے بھی بات کو مختصر رکھا ہے بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لے کے گئے اور وہ ان کے پانی پلا دیا اب وہ عورتیں بڑی بھولی ہیں لیکن ابزرویشن ان کی کافی کلوز وہ جب چروائے جاتے تھے تو پرانے زمانے میں کنو کے اوپر سل کاٹ کے پتھر کی ایسے ہمارے یہاں پڑیاں ہوتی ہیں قبر میں جو رکھتے ہیں اس میں وہ دستہ گھاڑ لیتے تھے اس کے اندر ہی اور وہ اٹھا کے رکھ دیتے تھے ایک سائڈ سے دو مد پکڑے دو ایک سائٹ سے پکڑ کے اس کو کنویں کے منہ پہ رکھ دیتے تھے تاکہ بعد میں کوئی کتا بلانا گر جائے اس میں دوسرے جانور بھی پانی پینے آتے ہیں کوئی گدڑ شدڑ نہ اس میں حفاظت کے طور پر بند کر کے جاتے وہ صاحبان اتنی دیر میں وہ رکھ کے تو چلے گئے تھے اگر علیہ السلام گئے اور انہوں نے ہاتھ ڈالا اور وہ جس کو چار مرد پکڑ کے کنویں کے منہ پہ رکھتے تھے اکیلے مرد نے اٹھا کے ایک طرف رکھا پانی پلا دیا انہوں نے اندازہ کر لیا کہ بندہ بڑا طاقتور ہے گھر چلی گئی بات کو تعجب ہوا کہ آج یہ جلدی آ ہیں کیا معاملہ ہوا پوچھا انہوں نے کہا جی کوئی پردیسی آیا ہوا تھا ہمیں پانی جلدی پلوا دی مہر ادھر موسیٰ علیہ السلام پانی پلا دیا وہ چلی گئی اسی درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے إِلَى فَقَالَ رَبِّ إِنِّي سمتل کا مِنْ انمان جلتے پروردگار تجھے پتا ہے میں تو بے یاروں مددگار نکلا ہوں بغیر زیادہ راہ کے نکلا ہوں میں فقیر ہوں اس وقت آئی ہیو نتھنگ فقیر اب تیرے نزدیک جو بھی خیر ہے مالک وہ بھیج دے تو تیری مہربانی موسا وہ نبی ہے جس سے اللہ تعالی نے بغیر فرشتے کے واسطے کے گفتگو لہذا موسا کلیم اللہ جب کہا جاتا ہے تو وہ اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا سے بات کی ہے اللہ ملا اور وہ تکلیما درمیان میں فرشتہ نہیں آیا براہ راست یہ اس سے بات کرتے ہوئے بات سوال جواب ہو رہے ہیں آپس خیر مانگی ہے قرآن کہتا ہے اب خیر چاہیے فجا ات احدا ہوما تم خیر آ ہے ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئی اس کے پاس فجا ات ان کے پاس آئی تم شی آلستیا حیا کے ساتھ چلتی ہو. اس عورت کے اندر اتنا حیا بھرا ہوا ہے کہ اس کی چال میں ٹپک رہا کوئی مصنوعی چیز نہیں مومن کا تقوی اس کی چال میں ٹپکتا ہے لازا فرمایا عباد الرحمان اللزین یمشون الرد مومن کی چال میں وہ چیز ٹپکتی بدماش کی چال میں بدماشی ہوتی ہے دور سے پتا چلتا ٹانگیں چوری کر کے آ رہا تھا رکشے کی ٹانگیں پتا چلتا بدماش شریف آدمی کی چال اگر آپ کو راستہ پوچھنا پتا چل جائے تو آپ دیکھتے ہیں اور جس پر آپ کی آنکھیں آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ بندہ شریف اور مچیوڑ لگتا ہے آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں بھائی صاحب ہے, ہے کہ نہیں چال بتاتی واہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حیا عورت کا زیور اور اس کی اصل اگر اس کی اصل مسخ نہ ہوئی ہو تو حیا اس کی فطرت کا لازمہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی قالت ان ابی ادرو کا لیا جز کا میرے باپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا آپ کو اس کا بدلا اب چونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ کو خیر بھیج اللہ تعالیٰ نے خیر بھیج وہ اتنی با برکت خاتون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے موسیٰ علیہ اسلام کا پردیش ختم کر گھر دے دیا بیوی دے دی وہاں داری کوئی نہیں تھی رشتہ داری بھی ہو گئی بچے بھی دے دیئے صرف ایک عورت کے آنے خیر ان مانزل من خیر فقیر گئے کہانی سنائی ان کو پردیسی ہوں یہ معاملہ ہوا وہاں سے بچ کے نکلا ہوں وہ جو صاحب مدین تھے جن کو بعض روایات میں حضرت شاہیب علیہ السلام کہا جاتا ہے نبی تھے اولاد کوئی نہیں تھی میل اولاد کوئی نہیں تھی اور درد تھا دل میں کہ میں اپنی یہ وراثت کس کو دے کے جاؤں نبیوں کے پاس یہی ہوتا ہے نا نے فرمایا ہم نبیوں کی دولت کوئی نہیں ہوتی سوائش علم کی اس لیے فرمایا اولاما عل وراثت الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہوتے انہیں وراثت ملتی اور علم ہوتی ہے وہ وراثت کہانی سنائی انہوں نے فرمایا لا تخف نہ من القوم القومی ظالمین اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں تم ظالموں سے بچ گئے ہو یہ مصر کی حدود میں نہیں آتا تم نکل آئے ہو سلی رکھو اب اسی خاتون نے مشورہ دیا دیکھیں آپ موسا علیہ السلام کی زندگی میں عورت کا کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ آتے وہ ابا سے کہتے ہیں یا آپ آتے ابا جان اس تاجر ہو آپ اس کو نوکری پہ رکھ لیں اجرت پر رکھ لیں ہم کہاں کا فائدہ اٹھایا ہے اس کو مس نہیں کیا اس کو ضائع نہیں کیا ان کا ابا جان ایک معقول آدمی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو نوکری پہ کیوں نہیں رکھ لیتے ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر عورت مجبوری کی وجہ سے کام کرنا شروع بھی کر دے تو اسے کمانے والا شور مل جائے تو جان چھڑانی چاہیے اب تو کمانے والا ہو گیا ہے اب میں اس کی دلداری کروں گی یا پرنسپل صاحب کی دلداری کروں گی یا مینیجر صاحب کی کروں گی یا ڈائریکٹر صاحب کی کروں گی موڈ کا خیال رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی اسے ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی اور یہ ساری چیزیں شور کی امانت گھر جب آتی ہے تو شور کے ساتھ تو برابری کی سطح پہ تو, تو میں ہوتی ہے جو ٹاک پٹاخ ہوتی ہے باس ناجائز بھی اگر وہاں پہ وہ ڈانٹ دے تو ڈر جاتی ہے تنخواہ کا مسئلہ ہے. پہلا موقع جب ملے بیٹا جوان ہو گیا کام پہ لگ گیا ماں چھوڑ دیں اسی طریقے سے شور مل گیا کمانے والا چھوڑ دو اللہ یہ کہ وہ ایسی فیلڈ ہے جس میں عورت کی فی الوا ضرورت لیڈی ڈاکٹر ہے عورت کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے اگر ایک اسلامی سٹیٹ ہو تو الگ عورتوں کے اسپتال بنایا جا جہاں ریشپ, ریسپشنسٹ سے لے کر ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف پورے کا پورا اب جو طالبان کا پروگرام تھا اس کے لیے پیسہ چاہیے ان کا پروگرام یہ اسکول کالج یونیورسٹی چپراسی سے لے کر پرنسپل تک عورت ہونی چاہیے یہ ان کا پروگرام نو سال خمینی نے بھی اسکول بند رکھے تھے جب تک یہ ہو نہیں گیا تھا تب تک اس نے نہیں کھولے ان کو دنیا سانس نہیں لینے دیتی کہ اگر ان کا پروگرام پورا ہو گیا ڈاکٹر جاوید ایک بار سیکولر ذہن کا آدمی ہے اپنے باپ کی اچھی باتوں کو بھی گھما پھرا کے نکال کے لے جاتا ہے سیکولرزم کی طرف وہ بندہ گیا ہے, دورہ کر کے آیا اس کے اعزاز میں ایک دعوت دی گئی اس میں وہ تقریر کر رہا ہے اور اس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ میری جو پرسپشن ہے اور میں جو چیز وہاں سے لے کے آئے ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھ اور ملک میں ایسا نظام ہو جائے جو افغانستان میں ہے تو اسلام کو دنیا پر پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دنیا ڈرتی ہے لہذا وہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے ان کی وہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں سرے نرے عورتوں کے لیے وہ بینکنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے الگ وہ ان کے اپنے پروگرام اب دنیا نہیں پورا کرنے دیتی تو نہ پورا پروگرام مہاراج پہلا موقع جو ملا ہے ان عورتوں کو فوراً ابے کو مشورہ دیا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھے اب ابا نبی ہے جو ان کا مشورہ ہے وہ بڑا صاحب مشورہ ہے اور انہوں نے یہ گواہی بھی دی کہ ان کا انٹرویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کی کوالیفکیشن بھی پتہ کر لی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہمیں پتا ان کا پریکٹیکل بھی ہو گیا کیا ہے فرمایا مایا ابا جان اس ہو آپ اس کو کرائے پہ رکھ لیں آپ اس کو مزدوری پہ رکھ لیں آپ اس کو نوکر رکھ ان امن خیر امنست اجر تلقی المین نوکری پر رکھنے کے لیے یہ شخص بہترین ہے اس لیے کہ یہ القوی بھی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ چار مردوں والا کام اس اکیلے نے کر لیا دیکھیے آبزرویشن اور امین بھی ہے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا امین ہے ایک آدمی نے آپ کے سامنے بس وہ آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور بات ختم ہو گئی آپ کو کیسے پتا چل گیا بڑا ماندار اور شریف اور دیادار آدمی اب جب وہاں سے چلنے لگے تو تفاصیر میں آتا ہے کہ موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے پیچھے سے بتا دیں کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا موسا کی جہرت اور اس کے ایمان نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ عورت آگے چلے اور موسا اس کے کپڑے دیکھے اس کے دکھنے دیکھے اس کے پاؤں دیکھے اس کی چال کو دیکھے عورت سمجھ گئی کہ بندہ ایماندار موقع نہیں ڈھونڈتا آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا کھڑے ہو کر ساتھ دے پرنا اتار کے پگڑی اتار کے روکے نہیں روکتے عورت کی جناب داری وہ صرف پیچھے چیک کرنے اگر اترتی ہے کہ نمبر پلیٹ کی لائٹ جل رہی ہے نہیں جلدی گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے پہن جی کوئی کام ہے کوئی سڈے من بہنے ڈونڈتے عورت کی خدمت کرنے کے کہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر نظر کرم پڑ جائے اور یہاں یہ حال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عورت کی چال بھی جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرے وہ کہتا ہے تم پیچھے چلو مجھے آگے جانے دے یہ ان کا ایکسپیرینس بھی تھا یہ ان کی ریڈنگ بھی تھی اپنی رکھ لیا انہوں نے نوکر لیکن انہوں نے ایسے نہیں رکھا جیسے ہمارے یہاں صاحب کے نوکر ہوتے ہیں ایک گھر میں دو شور ہو جاتے ہیں ایسے نہیں رکھا وہ نبی تھا اللہ کی حدود کو جاننے والا تھا آپ نے فرمایا انی دو ان کے میں ان اپنی دو بیٹیوں میں سے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا آپ کو گھر کا فرد بنانا چاہتا آپ دیکھ لیں ان میں سے جو آپ کو پسند آتی ہے آپ اس سے شادی کا اندیا ظاہر کر دیں اقرار کر لیں اب وہ جو لینے گئی تھی جو لے کے آئی تھی موسا علیہ السلام نے اسی پہ ہاتھ رکھا کہ میں ان سے نکاح کر لیتا شرط کیا رکھی پیسے دینے کے لیے موسیٰ علیہ اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا پردیسی حق حکمر کا فرمایا شرط یہ ہے کہ آپ آٹھ سال ہماری خدمت کریں یہ جانوروں کو پانی وانی پلا دیا کریں اس کے بعد میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا وہ ان اتمنت آشرم اور اگر آپ دس سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی معا آٹھ سال کا اور علیہ السلام نے دس سال پورے کیے انہوں نے احسان کیا بات طے ہو گئی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت آئی ہے اس کی چال میں ہیا ہے موسا علیہ السلام نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے موسا علیہ السلام کے اندر ہیا ہے اللہ تعالی نے عورت کے ذریعے موسا علیہ السلام کو کس مقام تک پہنچا ہے اسلام نے اس چیز کو بیان کی اسلام بیان ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں جنہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ مشہور ہے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب تشریف لائی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے تو بچھا کے اس پر بٹھایا ہوئی. نبیوں کا سردار جو ماحول عورتوں کے بارے میں ہے وہ آپ کے سامنے جس ماحول میں پروان چڑے بہن آتی ہے مکہ, مکہ فکا ہوتا ہے قبیلہ جو ہے بنو وہ قیدی ہو کے آتا ہے ان قیدیوں میں ایک عورت فریاد کرتی ہے کہ مجھے اپنے نبی تک جانے دو میں اس کی بہن ہوں کو لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بہن آپ نے سنوایا بیبی بی یہ بات تم کیسے انہوں نے کہا کہ میں حلیمہ سعدیا کی بیٹی ہوں آپ کی دور شریک بہن آپ اس کے لیے ثبوت چاہیے باون سال ادھر بھی گزر گئے ہیں ادھر بھی جا رہا وہ بوڑھی ہو گئی ہیں وہ حضور سے بڑی تھیں شناختی کارڈ والا تو معاملہ کوئی نہیں تھا آپ نے سنا بی بی اس کا کیا ثبوت دیکھیے جو عام اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کرنے والے تھے اس کے لیے تحقیق بہت ضروری پوچھا بیوی بی اس کا کیا سبوت ہے انہوں نے اپنے شانے پر سے وہ جگہ دکھائی فرمایا میں بچپن میں آپ کو اٹھاتی تھی ایک دفعہ آپ نے یہاں کاٹ لیا تھا مجھے یہ آپ کے دانتوں کے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ نے اپنی چادر پہ ان کو بٹھایا کہا بہن اگر تم چاہو تو محمد کے ساتھ رہو تم میرے ساتھ رہو مدینے چلو میرے ساتھ اگر تم چاہو تو تمہیں باعزت تمہارے قبیلے میں بھیجا جا سکتا جی میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گی آپ نے فرمایا ساتھ قبیلے کو آزاد کر دو ان کے اسباب واپس کر دو اور ان کو بھی اپنی طرف سے جو اونٹ اور جو بکری ہو سکتی تھیں وہ دے کے رخصت کی ہے کیا عزت دی ہے محمد رسول اللہ صاحب یعنی اسلام جو عورت کو دیتا ہے عزت اور وکار اس کے دودھ کے ایک گونڈ کی قیمت اس نے اتنی رکھی ہے کہ بہن بن جاتی ہے تیری عورت کے دودھ کو وہ اہمیت دی ہے جو تجھے ایک گونٹ دودھ پلا دیتی ہے وہ قیامت تک تیری ماں نکا ناجائز نہیں صرف اس کے ساتھ نہیں اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہ تیری بہن ہو گئی ہے اس کے جتنے بیٹے ہیں وہ سارے تیرے بھائی ہو گئے ہیں اس سے اونچا کوئی سوچ سکتا کی پہلے تو عورت میری مزدور ہوتی تھی جو کام کرتی تھی کھجوروں میں بھی اور کھیتوں میں بھی اور جانوروں میں بھی حقوق اس کے کوئی نہیں ہوتے تھے اب بھی جو تحریک چل رہی ہے وہ عورت کو مزدور بنانے کی تحریک سیلزمن مین کے طور پہ کام کرے عورت گاہکوں کو لبھائے اٹریکٹ کرے بلائے دکانوں میں ماچس کی ڈبیا سے لے کر بڑی سے بڑی پروڈکٹ کے لیے عورت کا اشتہار یہ عزت ہے وہ جو کہتا ہے گھر میں شوہر کو کھانا کھلا دو بچوں کو کھانا کھلا دو وہ جس نے جنت کو لا کے تیرے قدموں میں رکھ دیا الجنت تحت اقدام اقدامات جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے وہ جو کہتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر جہاد پر مت جاؤ ففی اما جاہد ان کی خدمت تیرا جہاد ہے پھر بھی عورت یہ کہہ کر کہ اسلام آپریشن کا دین ہے اسلام ظلم کرتا ہے جی عورت پر کوئی اس چیز کو مانتے عقل اس چیز کو تسلیم کرتی جو کہتا ہے گھر میں شوہر کو کھانا کھلا دو بچوں کو کھانا کھلا دو یہ تیرا جہاد ہے عورت کا جہاد ہے عورتیں گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مرد جہاد کرتے ہیں اتنا اضر کما رہے ہیں قرآن میں اتنا اضر آیا ہے اولاح کا اعظم و یہ سب سے اعظم درجے والے ہیں مجاہد تو ہمارے مقدر میں یہ کوئی نہیں لکھا آپ نے فرمایا تیرا گھر کی حفاظت کرنا اور شور کو گھر سے بے پرواہ کر دینا تاکہ وہ گھر کی فکر نہ کرے اور پرسکون ہو کر لڑے اسے پتہ ہو میری بی بیوی بچے ضائع نہیں کرے گی سنبھالے گی ان کی تربیت کرے گی یہ تیرا جہاد تو برابر کے درجے کی مجاہد ہے جو اجر تیرے شوہر کو ملے گا میدان جنگ میں وہ تمہیں گھر میں آ کے ملے گا تیری مسجد کے بجائے تیری گھر میں کوٹری میں پڑی ہوئی نماز زیادہ افضل ہے شور کے مہاں نماز پڑھنے اب جو عورت کو یہ کہتا ہے کہ گھر میں شور کو کھانا کھلا دو بچوں کو کھانا کھلا دو ساس سسر ہیں ان کو کھانا کھلا دو کہتے ہیں جی بڑا ظالم دین ہے ہاں وہ دس ہزار میٹر کی بلندی کے ساڑھے تین سو آدمیوں کو کھانا کھلائے ان کو پیراڈول لا کے دے اس لیے کہ اکثر بہت درد ہوتا ہے جہاز کے اندر ایئر کو دے کے سر کو ہر کوئی گولی مانگتا ہے سردار کی گولی اس کے لیے مسکرائے وہ چاہے اس کا رونے پر دل کر رہے لیکن وہ ان کے لیے مسکرائے تین ساڑھے تین سو آدمیوں کو کھانا کھلائے ان کی نظروں کا ہدف بنے جو حیا والی عورت ہوتی ہے اسے اس جب پتا چلتا مجھے کوئی گھور گور کے دیکھ رہا ہے تو وہ بیچاری تو ویسے ہی لٹانا شروع ہو جائے جس نے عورت کو مزدور بنا دیا یہ ہماری پی آئی والی تو ہم تو اس میں سفر کرتے ہیں نا یہ جو دوسری ایئر لائن ہے ان میں انہیں شراب بھی پلانی پڑتی ہے اس تو عورت کو پیک بھی لے کے آنا پڑتا ہے پھر برف کی ڈلیاں بھی اندر ڈالنی پڑتی ہیں کہتے ہیں جی یہ دیکھا یہ ترقی کر گئی اس کو اس کے حقوق مل گئے ہمارے یہاں سڑک جب دیات میں بنتی ہے نا تو بڑی مزامت کرتے ہیں لوگ کہ ہماری زمینیں خراب ہو جائیں گی حالانکہ زمینوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے لیکن جہالت جو ہے بڑا عرصہ انہوں نے سڑک نہیں بننے دی پھر آخر کار اللہ آیا تو انہوں نے کہا جی سڑک بناؤ سڑک بننا شروع ہوئی تو ایک آدمی جو ہے وہ بہت تنگ کرتا تو ولایت اس کا نام تھا پکڑ کے لے گئے وہ شام کو جب واپس آیا تو گاڑی سے نیچے اترا تو ساتھ مالش بھی پیچھے کر رہا تھا اور کہتا کہ اب سڑک بنا لے اپنی زبان میں ان سڑک بنا لے کہ مجھے معاوضہ مل گیا انہوں نے خوب معاوضہ دیا وہاں سائن کرا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھی جی جتنی مرضی ہے زمین وہ ڈالے سڑک وہ جو کہتے کہ اسے معاوضہ مل گیا ہے اب اب یہ ترقی کر گئی عورت کی اپنی ایک اس کی ایک صلاحیت اور اسلام اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی صلاحیت لا یوکل فل نفسن بچے پیدا کرنا اور پھر بچوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنا ان کوپلوں کو سنبھالنا بڑا نازک کام ہے اس کے لیے پیس آف مائنڈ چاہیے رائٹ یہ بڑی نازک کومپلے ہیں ان کے جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں بچوں کے انہیں بڑے پیار سے سنبھالنا پڑتا ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں پرائمری پری پرائمری سیکشن میں خواتین ٹیچرز رکھی جاتی اس لیے کہ مرد جو ہے اس کی طبیعت میں سختی پر نوکری پہ سینکڑوں مسائل نہیں ہوتے وہ وہاں سے تپا ہوا آیا ہے پیس آف مائنڈ کا ہے وہ بچوں کو کہا وہ ایک مارے اور اٹھا کے وہاں پھینکے اور وہ جو گھر میں ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے وہ بھی ایک ماں اور ایک باپ ہے جو ہمارے بچے ہیں وہ کل کے ماں اور باپ ہی ہیں اگر یہاں ان کی شخصیت ڈیمیج ہو گئی تو آگے سوسائٹی کو کیا ملے گا اس وقت جو مل رہا ہے یہ جو چور ہے ڈاکو ہے جیب کترے ہیں پرس سینے والے ہیں یہ نہ آسمان سے برسے ہیں نہ زمین سے ہو گئے ہیں یہ کسی ماں کی گود کی پروڈکشن ہے تو اسلام نے دو مالی رکھے ہیں اس چمن کو سنوارنے کے لیے ایک بار سے کھاد لے کر آتا اور دوسری گھر میں وہ کھاد اپنی ترتیب سے ڈالتی وہ ڈی کرتی ان بچوں کا خیال رکھتی وہ چونکہ گھر میں ہوتی ہے لہذا پیس آف مائنڈ ہوتا اور وہ اچھی تربیت کرتی بنسپت اس کے کہ ایک سری لنکر رکھ لو اور اس کے حوالے بچے کر کے تم چلے جاؤ بچے تیرے وہ کیسے سنبھالے گی اس کی زبان بھی خراب ہو جائے گی اس کا کریکٹر بھی خراب ہو جائے گا اسلام نے یہ ذمہ داری عورت پر دو ذمہ داری نہیں ڈالتی جو ترقی یافتہ ہیں جو عورت کو کہتے ہیں جی اسلام تیرے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے وہ کہتا ہے بچے بھی جنو ان کو پالو بھی اور اپنا کما کے خود کھاؤ بھی ہم تو اپنا کھائیں گے یورپ میں باپ کا کھانا کوئی نہیں ہوتا ماں کا کھانا ہوتا ہے پیداشی سرٹیفکیٹ میں. اس لئے کہ بغیر ماں کے کوئی نہیں وہاں پیدا ہوتا پچہتر بغیر باپ کے پیدا ہو. ماں کا کھانا انہوں نے رکھا اب ماں کا کھانا تو پالے بھی ماں وہ پالے گا کہاں تو ماں پہ ڈبل بینچ اس نے ڈال دیا اور کہتا یہ آزادی ہے یہ ترقی ہے یہ حقوق نسواں ہے اور لوگوں کی بات ماری گئی پھر یہ کہا جاتا جی ہمارے ہاں دو چیزوں کو زیادہ سپائٹ کیا جاتا ہے یہ جو دلائل دیتے ہیں نا کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جی عورت کی گواہی آدھی اس کو دلیل بنایا جائے آج گھنٹہ پورا ہونے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو گواہ بنایا ہی نہ جائے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں رجسٹریاں ہوتی ہیں. ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں. ان میں زیرو پوائنٹ ون بھی عورت نہیں ہوتی یورپ میں دیکھ لیں جا کے مار دی گواہ ہو بینکوں میں بھی ہو مارکیٹس میں بھی ہو میں بھی ہو. اسلام بھی یہی کہتا کہ لین دین کے معاملے میں عورت کو درمیان میں لانے سے اوائڈ کرو لم یا کونارا اگر دو مرد نہیں ملتے یہ ان کیس حالت اس ہے پانی نہیں ملتا تو تو یہ کر دو مرد گواہ نہیں ہیں تو پھر ایک مرد رکھو اور ایک عورت نہیں دو عورتیں رکھو تاکہ ان کو سہارا ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں مجھے بتائیے یہ اسلام نے رحم کیا ہے عورت پر یا ظلم کیا ہے عورت تو وہ ہے اکیلی پیشاب کرنے بھی نہیں جاتی ہمارے یہاں رواج یہی ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں گھروں میں باتھ روم ہوتے کوئی نہیں انہیں کھیتوں میں جانا پڑتا ہے تو آواز دیتی جاتی ہے چلو بارہ درجیا چلو بارہ درجیا پورا جمگٹا ہو جاتا ہے جناب وہ پورا یہ تو وہ چیز ہے جو اکیلے پیشاب کرنے بھی, بھی نہیں جا سکتی لہذا اسلام نے کہا کہ دو لے لو تاکہ اگر دوائی ہو گئی ہے ڈسپیوٹ ہو گیا اگر آخر وہیں بلایا جائے گا نا اس کو جب ڈسپیوٹ ہو گیا گوائی وہیں طلب کی جاتی ہے تو یہ کنفیوز نہ ہو جائے مردوں کے مجمع میں اکیلی عورت ہے اگر کنفیوز ہو کے کوئی بھول جائے یا کوئی اور بات بول دے فَتُذَكِّرَ ذکر لُخْرَا تو دوسری اس کو تسلی دے کے یاد لائے نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا یہ لین دین کا معاملہ ہے دو عورتیں جہاں درکار ہیں وہ یہ ہے ہاں قتل کی گواہی میں اگر ایک عورت ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ دو عورتیں گی تو سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کی گواہی پر مرد کوئی نہیں تھا ایک گواہ تھا اور وہ بھی عورت تھی سنسار کا حکم دے دیا عورت دے یہ اس کا بچہ ہے اسلام اس کے اس حق کو تسلیم کرتا اور اسی کے گلے میں بچہ ڈالتا جس کی طرف عورت اشارہ کردی ہاں نہیں ہے آدھی تو بنا دیا آپ نے دو کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ عورت کی ڈبل گواہی یہ وہ ڈاکومنٹری شہادت ہے جس میں عورت کو سہارا دینے کے لیے کہا گیا کہ دو عورتیں ہوں تو اچھی ہیں دوسرے کو سہارا دیں ٹھیک ہے البتہ جو واقعاتی شہادت ہے جس میں کسی کے قتل کی کوئی گواہ ہو سکتی ہے جھگڑے کی کوئی گواہ ہو سکتی ہے اس میں چونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ گواہ لا کے کھڑے کریں کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور دو عورتیں یہاں کھڑی ہو جاؤ اور بھی قتل ہونے والا ہے تو تم نے گواہی دینی ہے ایسا کوئی ہوتا ہے یہ تو ایکسیڈینٹل کیس ہوتا اس میں چونکہ آپ کے بس میں نہیں کہ آپ فرام کریں یہ واقعاتی شہادت ہے اس میں اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے سامنے اس نے قتل کیا تو مجرد ایک عورت کی گواہی پر بھی پاکستان میں سزائے موت ہوئی یہ تو پراپت ہے اس کے بعد جائیداد کی تقسیم کا معاملہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جی عورت کو جو ہے وہ ایک حصہ اور مرد کو دو حصہ اس میں بھی بے انصافی والی کوئی بات نہیں انصاف اس لیے کہ عورت اپنے نان نفقے کی خود ذمہ دار نہیں کیونکہ مرد پر اس کا نان نفکا ڈالا گیا لہذا اس کا ایک حصہ ادھر مرد کو دیا گیا عورت چاہے ملین شور کو فیڈ نہیں کرے گی اسی لیے اگر عورت کما رہی ہے کہیں ٹیچر ہے اسکول ٹیچر ہے تو وہ اپنی کمائی الگ رکھ کے شور سے خرچہ طلب کر سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا کماتی ہو کھاو نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی کمائی الگ کرے تو شور نوکری نہ کرنے دے اس نے تو رکھی اس لیے ہے کہ پیسے لائے شران مرد کے ذمہ عدالت میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا تھی اس کی اپنی دس ہزار تنخواہ تھی میری تو چار ہزار تنخواہ تھی یہ کھائے نا نہیں تو چار ہزار میں سے تو نے اسے دینا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے نفقا تیرے ہے تو چونکہ اس کی کفالت کسی کے ذمہ ہے لہذا اس کا حصہ اس کے اسپانسر کو دے دیا گیا اس نے اس کو فیڈ کرنا مرد نے لے کے آنی ہے جس کی اس نے کفالت کرنی ہے اور عورت نے کسی کی کفالت میں جانا ہے انصاف کی تقسیم کوئی ایسی بے انصافی والی بات نہیں ہے جس کو بہانہ بنا کے کہا جائے کہ بس بھئی آپ اسلام تیرے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں دادا تم یہاں سے نکلو ہماری مارکیٹ میں آ جاؤ اور جوتے بیچو اور بلیڈ بیچو وہاں آ کے دکان پر پھر تمہیں عزت بھی ملے گی اور پھر تمہیں وقار بھی ملے گا یہ بہت بڑا شیطان کا بات ہے جو مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے آپ دیکھیں جس کو بٹن بنانے کا اور جرابیں بنانے کا کام سونپا گیا ہے یہ کام اہم ہے یا پروردگار نے اپنا خلیفہ جس کو دے دیا کہ اس کو بناؤ وہ اہم ہے انسان بنانا اہم اور عزت والا کام ہے یا جوتے بنانا اہم اور کام ہے کسی کی اہمیت اسائنمنٹ کی امپورٹنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے ہے کہ نہیں انسان بنانے کا کام ماں کے سپرد کیا ہے شریعت نے اس کی امپورٹینس ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں انسان نہ بناؤ آؤ بلیڈ بناؤ سوئیاں بناؤ جرابیں بناؤ اور بیچو یہ اہم کام ہے اب جرابیں اور سوئیاں اور بلیڈ تو بڑے اچھے اچھے آ گئے مارکیٹ میں انسان اچھے کوئی نہیں ملتے اس لیے کہ اس انسان بنانے والی فیکٹری ختم کر دی اب تو دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوان ہیں یورپ کے اندر جو ریسنٹلی قتل ہوئے ہیں پانچ پانچ چھ چھ اپنے بچوں کو مار کے وہ ہمارے یہاں تو کرائسس ہوتا ہے نا روٹی کا بچوں کا دکھ دیکھ نہیں سکتے لہٰذا وہ قتل کر دیتے ہیں یورپ کے اندر تازہ تازہ کیس آئے اور پھر اس کیس کو لے کر انہوں نے پچھلے بیس یا تیس یا سو سال کی لسٹ دی ہے کہ کس طریقے سے درندگی سے کسی نے باتھ روم میں اپنے بچے جو ہے وہ ڈبو کے مار دیے پھر پولیس کو فون کیا اور ان پڑھ نہیں اس کا شور ناسا میں کام کرتا ہے اس, کو اس نے فون کیا کہ بھائی آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ آ جاؤ یہ نہیں بتایا میں نے کیا کارنامہ کیا پولیس کو بلا لیا پولیس آئی ایک بچہ باتھ روم میں ڈوبا ہوا تھا وہ ٹب کے اندر اور باقی پانچ اس نے باہر نکال کے مار کے رکھے ہوئے چھ بچے مار شور میرا مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے انٹرنیٹ وڈو ہے ادھر کام سے واپس آتا انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتا پاگل ہو گئی تو اسلام نے عورت کو جب یہ کام دیا انسان بنانے تو عورت نے انسان بنایا یہ تارک بن زیاد آسمان سے نہیں اترا یہ محمد بن قاسم آسمان سے نہیں اترا یہ ماں نے بنایا تھا یہ امام ابو حنیفہ امام شافی یہ ماں نے بنائے امام شافی کے بعد بچپن میں پہت ہوگی ماں نے بنایا تھا محمد بن قاسم ایک عورت کی فریاد سنتا ہے اس کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی کہاں سے کہاں ہندوستان میں چلا جاتا موسا بن نصیر اسپین میں ظلم کی آواز سنتا وہاں تلوار اٹھا کے چلا جاتا ہے کہ کن ماں نے تیار کی جن کو پتا تھا ہماری ذمہ داری کیا آج وہ کیوں نہیں پیدا ہوتی اس لیے کہ آپ نے ماں کو اس کے کام سے ہٹا دیا اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اب وہ اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے پہلو میں آج اتنا ہے کال اتنا ہو جائے گا پرسوں اتنا ہو جائے گا بس اس کے بعد باہر نکل جائے پرس چھینے گا لوگوں سے دھماکے کرے گا اگر معاشرے کو پاک کرنا ہے نا آپ نے تشدد سے اور سالے معاشرہ بنانا ہے تو وہ جو آپ نے پرزہ ہٹایا ہے نا وہاں اس کو وہاں رکھ ماں کو انسان بنانے دیں جرابے نہ بنوائیں اس اگر اسلامی نظام ہو تو وہ عورت کی کفالت کرتا ہے وہ عورت کو گھر بیٹھے فیڈ کرتا ہے بچوں کا الاؤنس دیتا ہے بوڑھے کو فیڈ کرتا ہے گرچے وہ کافر ہو ضمنی کا بھی وصیفہ ہے اسلام یہ تو بتانیہ والوں نے کیا ہے وہ کوئی کسی نظام کو سٹڈی کر کے انہوں نے کیا کسی زمانے میں ہم یہ کرتے تھے اب انہوں نے شروع کیا تو اس کے لیے میری مسلمان بہنوں سے بھی یہ گزارے ہے کہ یہ جو آپ کو شیطان ور ہے نا کہ جی اسلام بڑا ظلم کرتا ہے اور یورپ کی عورت بڑی موج کر رہی ہے یہ جو باہر گھومتی ہیں ان سے پوچھتا کوئی نہیں اب وہ واپس آنا چاہتی ہے مگر واپس آ نہیں سکتی وہ ہمارے یہاں کہتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ بچہ آلنے سے گر جاتا ہے گھونسلے سے جب ایک دفعہ بچہ گر جائے چڑیا کا ہو یا وہ مینا کا ہو یا کسی پلٹ کے پھر کبھی وہ گونسلے میں بیٹھتا نہیں گرتا ہی رہتا اللہ یہ کہ بلی کھا جائے یا اڑ جائے عورت جس کو گھر سے نکال دیا آپ نے اب وہ چاہتی بھی ہے گھر میں بیٹھنا بیٹھ نہیں سکتی گھر میں اب وہ مسائل اتنے کھڑے ہو گئے گھر کا جو خرچہ ہم نے اتنا بڑھا لیا بچوں کو وہ عادتیں ڈال لی ہیں کہ اب کمانے والے دو جت بوسٹر اب جو ہے وہ ہو ساتھ تب گھر چلتا تو عورت کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اسلام نے جو عزت اور وکار ہے جو اہمیت دی ہے انسان بنانے والی وہ اس کو کام کرنے دیں اور اس مقام سے بڑھ کر اور کائنات میں کوئی مقام نہیں واخرداوان حبد اللہ عبداللہ